لیکن پھر مجاہد کی دو قسمیں ہو گئی ایک مجاہد فی صدیل اللہ جو اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا اور دوسرا دو مجاہد لاز رتم جو دنیا میں فتح بھی چاہتا ہے اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے تو یہ دونوں مجاہد کامیاب ہیں لیکن پہلا مجاہد اونچے کر دے کا ہے اور دوسرا مجاہد دوسرے کردے کا ہے یعنی ایک مزاج ہوتا ہے جس کو چندنا تو بورے کچھ نہیں چاہیے بس اللہ چاہیے اس کے بارے میں فائل کے واقعات سیکھے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا لڑ رہا تھا اچانک جنت کی چھلک نظر آئی شیر پڑا کہتے جنت سامنے سے ہٹ جا بھورو تم بھی ہٹ جاؤ ہم تمہارے لیے نہیں لڑتے ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں یہ ایک خاص مقام ہے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت سے ہمیں دنیا میں کوئی راحت نہ ملے ہمارے کسی دشمن کو کوئی نقصان پیشک نہ پہنچے ہم پر سے کوئی تقریب پیشک دور نہ بس اللہ راضی ہو جائے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آفر بھی ملے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں حقیقت دے اور پتا دے تو ان دونوں نیتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہیں لیکن پہلا اوسر آدمی ہے اور دوسرا اس سے کم کا آدمی ہے تو یہ ساری تقریب آج کے اندر آ ہے یا عام رکھوں گا اے ایمان والو اللہ کے ڈرتے رہو تمام منہیات چھوڑ دو چھوڑو وقت ہوتی اور اللہ کے قرب کا رستہ ڈھونڈو کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں <سلام> یہ ابھی پیدا ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو ورنہ کسی رات ہم یہ سوچ کے نہیں سوئے کہ ہم اللہ کے تھوڑا اور قریب ہو جائیں اگر چار فٹ کے پاس پہ بیگم لیٹی ہو تو ایسے ایسا کھسک پھسک کے قریب جاتے خیالات نہیں ہے مسلمانوں کی کیونکہ قرآن میں غور نہیں کرتے پڑھتے نہیں ہر دن مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیرے اور قریب ہے آج میں اتنا قریب ہوں آج اور قریب تفیر بزاغی تو سب نے پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے وہ بھی پڑھی ہو اس لیے کہ وہ دیکھے کہ یہ جار ہے یا مجرور ہے یا مذاق ہے یا مذاق لہ ہے یا یہ کلی مشق ہے یا ہے یا طالبہ کلیہ ہے یا مجیبہ جزیا ہے قرآن کو بھی مجیبہ کلیہ اور طالبہ جزیا بنا دیا سارے اس میں لکھا ہے کہ نبی تو کہتا ہے نا ایک دن اثرات تو نبی کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے وہ کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ ہر سفا ہے جنا کہ اللہ کے اور قریب ہو جا جاتا ہے پھر اگلی دفعہ اور قریب ہو جاتا ہے اور یہ کراچات کو غریب ہو گیا اور غریب ہو گیا اور غریب ہو, ہو گیا ہر اس فکر میں کہ اللہ میں جس کے دور رہا آ رہا ہوں یا قریب آ رہا ہوں اس لیے پھر میں وقت نہیں ہل وسیلات تم ایک نہ قدم اللہ کے قریب لے جاؤ گے اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم میرے پاس چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں میں آپ کو دائر سے کہتا ہوں ایک دن نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے زبان سے کہو اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں اگر دل آپ کا اللہ کی خشیت اور محبت سے لبریز نہ ہو جائے تو بات بدل دینا کہو اللہ بار بار اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں رستے میں لڑکیاں نظر آئے گاڑیاں نظر آئے بگلے کو نہیں اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تیرا بندہ تو تور کے آتا ہے میں کل کے تجھے اپنے بات میں لیتا تھا اس لیے پر میں کیا پڑے تو آسان دستا بتا اپنے فرق کا دو فی دو رہے گا ہر حال میں ملتا رہے گا تمہاری تھکاوٹ پہ پیاس پہ چلنے پہ اٹھنے میں اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق جہاد کی توفیق کا فرمائے جی اگلی آئیں سورہ معیڈہ آئن اکیاون مسلمان اللہ تبارک بطالیہ ایمان پر دیکھنا چاہتا ہے اور مجاہد کا ایمان دو موقع پر سخت خطرے میں پڑتا ہے مجاہد کا ایمان دو موقع پر سخت خطرے میں پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے منافق ہونے کا خطرہ موجود ہو جاتا ہے ایک, کے ایک کے فتح کے بعد اور ایک شکست کے بعد فتح کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ مجاہد تیار ہو جائیں لوٹ مار کریں عزت میں لوٹے تکبر میں آ جائیں اکڑ میں آ جائیں اصلے کا ناجائز استعمال کریں اور, اور شکست کے بعد یہ خطرہ بات ہوتا ہے کہ آپس میں ٹوٹ جائے بکھر جائے اپنے اپنے جو جماعت ہے اس کو ختم کر دیں چھپ چھپ کے کافیوں کے ساتھ جا کے اندر اندر سے معاہدے شروع کریں اور دل ان کے زخمی ہو اور پھر کہیں کہ چھوڑو ان فکروں کو بس کسی کونے میں جا کے بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں یہ سارا قرآن کی آیتوں میں آ کر چاہیے میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا اس اندر ایک لفظ بھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا رض وقت کے واقعات ہے اب اللہ تعالیٰ تبارک مالیٰ نے سورہ آل عمران میں فتح کے بعد کا طریقہ سکھایا کہ فتح کی بات کیا کرنا ہے تم نے کون کون سے نسخے استعمال کرو گے تو ٹھیک رہو گے اور شکست کے بعد کے سے شکست کا زخم بڑا کہہ رہا ہوتا ہے بڑا کہہ رہا ہوتا ہے اور بالکل انسان کے ایمان کی جڑ نکال دیتا ہے میں نے کہا نا کہ بدر میں 313 سو جماعت اتنی بڑی بنی کہ کے میں 1000 اور پھر ہمراؤ الاسد میں اور پتھر رہ گئے پھر ایک دم عروج اور ایک دم دادا کم ہو گئی آگے تو ان حالات کے علاج کے لیے قرآن پار کا یاد دلا رہا ہے دیکھو یہود و نظارہ طاقتور نہیں مگر وہ ناکام وہ غلیل ہیں وہ خار ہیں ہے رسوار آج اگر سے ظاہر طور پہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن انجام ان کا اچھا ہے یاد رکھو اگر تم اس شکست سے گھبرا کر انداز سے چھوٹ گئے ہاتھ سے ٹوٹ گئے اور یاریاں دوستیاں کر رہی تو مرد ہو جاؤ گے ہم کہتے ہیں اچھا مرد ہوگے تو اللہ تیرا نقصان ہوگا ہمارا کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں نہیں میرا نقصان بھی نہیں ہوگا میں نئے لوگوں کو لاؤں گا وہ ایسے ہوں گے جن کے دل کی ایمانداروں کے لیے نرم اور کافروں سخت ہوں گے اور وہ جہاد کریں گے اور میں ان کے ہاتھوں سے اپنے دین کو عزت اور غلبہ دے دوں گا تو اسی طرح اسی چیز کا تسلسل ہے یا ایمان والو یہودیوں کو اور مسلانیوں کو یار نہ بناؤ باز اولیا بعض ان میں سے تھی موالات اور تیسری چیز بتائی تھی مواصات ویسے کل پانچ چیزیں ویسے کل کتنی چیزیں نمبر ایک عزل و انصاف نمبر دو معاہدہ اصل نمبر تین یاری دوستی نمبر چار خوش خلقی اچھے اخلاق نمبر پانچ تھوڑے تھوڑا بہت تعاون یا مدد جیسے کسی غریب کی ان میں سے پہلی چیز سلاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر کافر کمزور ہو تو ان کے ساتھ سلا کر سکتے ہو وہ نہ رہا اگر وہ خود جھک کر تمہارے سامنے سلاح کے لیے آئے تو تم بھی سلاح کر لو فائدہ ہے تمہارا ایک طرف کے دشمنوں سے بے پرواہ ہو کر دوسری طرف اپنی قوت لگا دو گے لیکن علماء منع کرتے ہیں کہ جب تلا بالکل اسلام کا بیراغر کو راؤ تو ایسے سدا بھی نہیں کرنی چاہیے اس کی تفصیلات میں کی ہوئی ہیں دوسری چیز عدل و انصاف عدل و انصاف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کو بھی عدل و انصاف میں شریک رکھو گے اگر جنگ بھی کرو گے تو ان کی عورتوں بچوں کو نہیں مارو گے ان کی لاشوں کو نہیں کاٹو گے اگر بدلا بھی لوگے تو پورا پورا لوگے زیادہ نہیں لوگے جو ان میں سے ہتھیار ڈال دے گا اس کی طرف اگر تم نے واضح کیا تھا کہ نہیں مارو گے تو اسے مارو گے اسی طرح کی وجہ سے زیادہ تجاوز نہیں کرو گے اگر پاس کسی کو فیصلے کے لیے لایا جائے گا تو حق فیصلہ کرو گے کپر اور اسلام کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرو گے. یہ حکم ہے تیسری چیز یاری دوستی قلبی تعلق وہ حرام ہے حالت کے اندر اور میں نے اس کی تین صورتیں بتائی تھی جو شکل تھی اور پانچوی شکل کچھ خلطی کرنا اچھے اخلاق یہ صرف ان کے زرد سے بچنے کے لیے وقتی طور پہ جائز ہے اور پانچویں چیز کچھ کھلانا پلانا ان کے غریبوں کو کپڑے دے دینا فلاں کر لینا تو جو کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرتے ہو ان کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے اور جو کافر کاقر مسلمانوں کے, کے, کے ساتھ جنگ کرتے ہو ان کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں ہے یا کہ سورہ میں اس کی چلتی تبدیل آ جائے گی اور سورہ حقر کے اندر بھی اللہ پر جو تم میں سے من ہوں سے تو بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا میتھمن تم اور جو تم مسلمانوں میں سے ان کاپروں سے یاری کرے گا فا نہ تو بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا ان اللہ لا اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کابروں یاری کر کے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم اٹھاتے ہوں ایسے ظالموں کو اللہ باپ نہیں کرے گا تمام تصویروں میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے بیان کی الظالمین امید علی اسلام آج کے لیے آیا ہے کہ یہ خاص ظالم مراد ہیں جو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں یا کافروں کے ظلم میں ان کی آنت یا مدد کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کافروں کے سامنے بے بےآبرو کرتے ہیں المسلم اپلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یزلم نہ تو ان پر ظلم کرتا ہے بلا یسلم اور نہ انہیں کافروں کے حوالے اسپرد کرتا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سنا کے جو کافروں کی آنت کرے گا اس بارے میں وہ ظالم اور ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا وَمَن مِنكُم اور جو تم میں سے یاری گا ان سے میں اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا فتح اللہ دینا بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو مرضم جن کے دلوں میں بیماری ہے بزدلی، کا مرض ہے دو توڑے ان کے اندر دو توڑ کے جا کے ملیں گے ان سے یقون کہتے ہیں نقشہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پہ زمانے کی گردش نہ آ جائے کہ یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں کل کہیں ہمیں نہ مارتے تھے ہم سے حملہ نہ کرتے دی ہمیں نہ کھا جائے اس وجہ سے دوڑ توڑ کے جا ان کے قدموں میں گرتے ہیں ان سے معاہدے کرتے ہیں ان سے ان کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں <بِالفتحِي> کہتے قریب ہے کہ اللہ تعالی لے آئے مسلمانوں کے لیے معاملہ پر ماد بھی ہو علامہ تو یہ ہو جائے کہ منافق لوگ اس چیز پر جو انہوں نے سفارت کی تھی پی ایم اپنے دلوں پر نادمین پچانے والے اب کیسے ایمان والے حیران ہو رہے ہوتے ہیں بےچارے کہ یا اللہ یہ مسلمان ہے کافنوں تیاری کر رہے ہیں دوستی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کے لیے اپنا کندھا دے رہے ہیں انہیں تعاون کر رہے ہیں حیران ہو رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حیرانی کو ذکر کرتا ہے میں اقول اللہ دین اور کہتے ہیں ایمان والے لوگ ہاں اللہ اللہ دین اقسم بلۂ زادہ ایمانی کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے سامنے قتمیں کھاتے تھے اللہ کی قتمیں کھاتے تھے بہت تاکید والی ختمیں اِنَّهُمْ بے تمہارے ساتھ ہیں ہم ان کے ظلم کرنے کی نوسط سے ان کی ساری لےکیاں ضائع ہو گئی بس بڑھ بس یہ خطارے میں جاتا اب یہ تو خسارے میں اللہ سے تجھے بھی تو خسارہ ہوا کہ تیرے دین کا نقصان ہو گیا جی اللہ نے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا میرے دین کا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو میں مَن جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اللہ قریب ایک ایسی قوم لے آئے گا یو شب اللہ جن سے پیار کرتا ہو, ہو وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں عدل عَلَى ایمان والوں پر نرم ہے لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں بلا یو پونا لہومت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے راج کا فضل اللہ یہ تینوں چیزیں اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے لیے نرم ہو کابروں کے لیے سخت ہو اور اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہو اور جہاد کے مخالفین کے شور شرابے پروپیگنڈے پیگنڈے بدنامیاں کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو کٹا رہتا ہو راج فضل اللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے یو دی ہی شاہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے واللہ اللہ تعالی بہت والا اور بہت علم رکھنے والا حضرت بن صلاح جو یہودیوں میں سے تھے جب, جو جب مسلمان, مسلمان ہو گئے یہودیوں نے بائکاٹ کر دیا مناسب بھی ان سے کٹ کٹ گئے تو اللہ نے ان کو تسلی دی انما نما اللہ کیوں لے تمہارا ولی تمہارا دوست اللہ وہ اور رسول ہیں والذین آمنوا اور وہ ایمان والے ہیں اللہ دین یقین زکاتا جو نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں یا حالت رقو میں بھی صدقہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز تھی تو ایک فقیر بے چارہ پریشان ہو کے لوگوں سے مسجد میں مانگ رہا تھا کوئی اسے کچھ نہیں دے رہا تھا تو حضرت نے رقو کی حالت میں اپنا ہاتھ آگے کیا اس نے انگوٹھی نکال دی اور آپ نے وہ صدقہ فرما دی بے شکو میں لکھا ہے عام مفسرین سے مراد یہ ہے کہ وہ توازو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کا انصاف نماز اور ہے جو نماز نہیں پڑھتا جو زکات نہیں دیتا وہ کبھی مسلمانوں تیار دوست نہیں ہو سکتا اس کی حمایت ہی کی طرف جائے گی, جا دوست دوست دوست گی۔ اس لیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اس کے پاس برائی روکنے والی چیز نہیں اب حرض اللہ کی تعریف آ رہی ہے اللہ کی جماعت کون سی ہوتی ہے ہر شخص اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ میں اللہ کی جماعت میں سے ہوں کہ نہیں ومین یا اور جو شخص دوست رکھے اللہ کو سب سے پہلا تو جس کی دوستی کی خاطر ہر دوستی قربان وہ اللہ اور اس کے رسول کو, آمَنُ اور ایمان کو. فَإنَّ تو بے شک اللہ کی جماعت یہ جب تین سب ذکر کیے تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اللہ, اللہ تعالیٰ تو لڑائی میں ہوتا نہیں رسول صلی اللہ چلے گئے اب مومن ہم اب تو ہم گئے اب تو کافروں کے مقابلے ہمارا کچھ نہیں بچا کم از کم کسی ایک جماعت کو تو اللہ اور ہمارے ساتھ چھوڑ دیتا فرمایا میں نہیں بچی تین کافیاں اللہ رسول اور ایمان والے اب ہوگا کیا فرمایا میں حِزْبَ حزب یہ لوگ تینوں مل کے اللہ کی جماعت بن چکے ہیں جند اللہ بن چکے ہیں یہ لوگ انفار اللہ بن چکے ہیں حزب اللہ کا ترجمہ بعد میں فصرین نے, نے جمد اللہ کیا بعد میں الفار اللہ کیا اب یہ تین جماعتیں بن گئی اب حکم اللہ کا ہوگا طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا اور لڑنے والے ان دونوں کے ماننے والے مسلمان ہوں گے تو یہ بن جائے گا حزب اللہ تو یہ حزب اللہ کیا رہے گا ہم الغالبون ان کے لیے اللہ نے غلبہ لکھ دیا ہے تم تجربہ کر کے دیکھ لو کہ ہر حال میں غلبہ انہیں کو ملتا ہے قیامت تک انشاءاللہ شاء انہیں کو ملتا رہے گا سورہ مائدہ آیت نمبر لتا جی دن اشتناتی آداب آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کے اعتبار سے للدین آمن ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت پائیں گے الیہودا یہودیوں کو والذین اشرکو اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں والا تجدن اقربہم مودہ اور آپ زیادہ قریب پائیں گے محبت کرنے والا للذین امنوا ایمان والوں کے ساتھ الذین ان لوگوں کو قالو جو کہتے ہیں اننا نصارہ کہ ہم نصاری ہیں ہم عیسائی ہیں ذالک بانہ منهم یہ اس وجہ سے یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم خاص ہے ایک شرط کے ساتھ کہ عیسائی آپ لوگوں سے محبت کیوں کرتے ہیں سینا کچھ و ماربان اور کچھ تاریخ دنیا لوگ ہیں وہ انا ہوں لا اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے یہ نجاشی کے دربار میں تھے مسلمان اور وہاں جب یہ جب یہ پدر کے اندر کافی سارے قابل قتل ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ کہاں بدلا لے مسلمانوں سے, سے تو خیال آیا کہ جو حبشہ میں بیٹھے ہیں نا مسلمان ان سے بدلا لیتے ہیں تو ان پر کوئی سازش کر رہے تھے کہ ان کو نجاجو کے پاس جائیں اس کو پیسے دیں گے نجاشی کو کہیں گے کہ یہ ہمارے حوالے کرو پھر ان کو مزہ میں لا کے سولیوں پہ لٹکائیں گے اور اپنا جشن منائیں گے چنانچہ اپنے وقود کود بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عامر نے عمیا تمری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا انہوں نے بھی وہاں جا کے بیان کیا تیار نے کڑے ہو کے آئے پڑی تو نجا جی کیسوں جاری ہونے لگے اور اس کے دربار میں چند علماء اور کس سے اچھے وہ بھی رونے لگے کچھ علماء اور کس ان کے بیدک کے وہ مشرکوں کے ساتھ مل گئے تو اس نے ان کو مشرکوں کو وہاں سے نکال دیا اور مسلمانوں کو اپنے تحفظ میں لے لیا تو بہرحال قرآن مجید نے ہمیں اس سے یہ اشارہ دیا کہ ہر کمانے میں ہر مسلمان کی جیب میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ تمہارا اس وقت نمبر ایک دشمن مطلع مطلع مطلع دو دو مطلع مطلع مطلع کون دو دو ہے اسلام کا نمبر دو کون ہے نمبر تین کون ہے اور ان تینوں سے حق کے قریبی کون کا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے یہ قرآن کے طرز سکھانے کا ورنہ حکم تو معلوم ہے اس علت کے ساتھ کہ ان میں قصیص اور روبان سے اب جس زمانے کے عیسائیوں میں کوئی قصیص نہیں ہوگا کوئی عالم نہیں ہوگا اور, اور تاریخ اور دنیا کو تو نام ہی نظر نہیں آئے گا تو وہ عیسائی بھی نرم ہوں گے مسلمانوں پہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب علت نہیں پائی جاتی تو پھر وجہ بھی نہیں پائی جاتی ان کے اندر تو یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کو مراقب سکھانا ہے دن سکھانے کا طریقہ ہے جو قوم دشمنوں کی ترتیب سے غافل آ جاتی ہے ہمیں ترتیب بتائی کہ جو تمہارے قریب رہتے ہیں جو تمہارے ملے ہوئے نا مستقل بارڈر <سطور> کے ساتھ سرکار <سطور> کو نیتے کا دڑ ویسے بےکار ہو جاتا ہے اس سے تو کال بنا کے آدمی کپڑے وغیرہ جانا مزے وغیرہ بنا لیتا ہے بعد میں تو کافی ساری چیزوں کے کام آ جاتا ہے در اگر کرنا اس کے اوپر تو پرانے مزید ایسی زبردست دکھاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑی سمجھ دے دے اور وہ اس طریقے سے جنگ سیکھ کر رہے تو دنیا کی کوئی قوت بھی ان کے ملکوں میں مداخلت نہیں کر سکتی اور ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتی باقی یہود کا سب سے خطرناک دشمن ہونا آج بھی مسلم ہے کل بھی مسلم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم کہ اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک تم یہودیوں سے فیصلہ تمستان کرو گے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بھی کہے گا کہ اے اللہ کے بندے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ کے اس کو خطر کر دے تو یہودیوں پر تو اللہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے ابھی ٹوکرے بھر بھر کے ہوئے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو ادھر ادھر پھرتے رہیں ان کو کرنے کے لیے اس کے بعد مصرقین ان کے مصرقین کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو عیسائیوں میں اگر اور روحبان اصلی علماء جن کے پاس صحیح علم ہوگا ان کی کتاب کا تاریخ ان کے پاس یا کچھ تاریخ دنیا لوگ ہوئے تو پھر تو وہ تم سے نرمی کریں گے اور اگر ان میں بھی یہ نہ ہوا تو وہ تو خود مشرق ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ان اللہ, کی صلاتہ، اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک بناتے ہیں تو جب اللہ ایک میں تین ہو گئے تو شرک تو ہو گیا تو وہ بھی اللہ دینا اشرگوں کے حکم میں آ گئے اور ان کا جو اختصاطی حکم تھا کہ ان میں سے روحبان ہے وہ حکم ختم ہو جائے گا اور اس کی دلیل کے حمد اللہ اللہ تعال بھی مکمل ہوئی اب آئیے سورہ ان کی طرف اب اشارات خود ہی سمجھ لیں ہم تو ایک دن رہ گیا سبق میں اور پہلے پانچ دن کے دورے میں بھی مکمل نہیں ہو سکی تھی اور یہ میں لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے کس نے دورے کی تقریر تھی کس نے کیسوں سے لکھی ہے تو یہ اتنی بڑی تعداد میں بنی جا کے اس سے آپ سورہ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں پرچی آپ سے میں دیا کہ وہ خراب ہوتا تھا یہ ساری سورہ انفال ہے صرف ہمارا کراچی میں دورہ تفصیل ہوا تھا تیرہ دن کا اس میں سورہ انفال مکمل کی تھی یہاں پھر پانچ دن کا یہاں ہوا تھا یہ مالاکنڈ میں تو وہاں بھی سورہ انفال کے کچھ روک ہوئے تھے تو سورہ انفال میں دیہات کے خزانے چھپے ہوئے اب چونکہ ہمارے پاس مکچم ہے تو ہم نے محنت کر کے اشارات لکھ لیے ہیں موٹے موٹے اشارات ان اشارات کو آپ اصل بنا کر تو پوری صورت کو سمجھ لیں گے ترجمہ بھی کریں گے مستری بھی کریں گے لیکن پہلے آپ اشارات موٹے موٹے اپنے پاس لکھ لیں اور ذرا تیز تیز میرے ساتھ چلیں گے آپ لوگ تاکہ ہم پوری صورت کو اپنے احاطے میں لے لیں اپنے ذہن میں لے لیں اور اس مبارک اور مقدس صورت کو جب یہ آپ سے اتر رہی تھی تو زمین کی خوشیاں منائی جا رہی تھی کیونکہ سورت میں انعامات کے انعامات ہیں اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کی اس کے اندر اور ایسے ایسے انفال کے اندر کہ اگر ان کو کوئی جماعت اپنا لے تو وہ ناکام نہیں ہو سکتی کوئی تخت اپنا لے تو وہ ناکام نہیں ہو سکتا تو سورہ انفال بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ تقریر ہمارے پاس ہے کوئی فوٹو اسٹیٹ کروانا چاہے تو کروا لے ورنہ چیسٹوں میں بھی ملتی ہے تیس کیسے ہیں کراچی والے خبر کی اور تخ کہتے ہیں مالاکنڈ والے صبر کی اور کافی لوگوں نے بھی ہیں دنیا بھر میں اللہ کی فل و گرم سے بات جگہ تاجو میں پروفیسر حضرات لے گئے ڈاکٹر لے گئے انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی تو اتنا ہے کہ دیہات کے ساتھ انسان کو ہو جاتا ہے اور جو دل میں وساوت وغیرہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فل و گرم سے ختم ہو جاتے ہیں باقی سورہ فال کی تفسیر تفسیروں میں بہت زیادہ ہے میرے پاس علم بھی نہیں ہے میں طالب علم چھوٹا تھا اور اتنا زیادہ تالیہ بھی وسیع نہیں ہے تو میں نے جو مختصر تشریح کی ہے اس کی یہ حالت ہے اب جو اصل تشریح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یا مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے یا تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یا علامہ اپنے کثیر نے جو اس پہ آیات جمع فرمائی ہیں یا آشیز فرمائی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے تو میری خواہش ہے کہ علماء کرام میں سے کوئی اس صورت کی الگ تفسیر لکھے سورہ ان کی تو آپ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا گلاب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو صلاحیت دی لکھنے کی اور لوگ بھی ہیں اس کی تفسیر فشتوں میں آنی چاہیے بہت اچھی قسم کی سورہ پال کی میں نے تو بڑا زور لگا لیا میری خدمت میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کام بھی بہت زیادہ ہیں میں نے بہت کوشش کی اس کی تفسیر لکھنے کی کئی علماء سے رابطے کیے ان کو جا کے کتابیں دی ان کو اشارات لکھ کے دیے ان کے پاس اپنی کیسے پہنچائی لیکن وہ کچھ دن کے بعد ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہتے ہیں بہت وہ ہے ہم نہیں ہوتا کام اس کے اوپر یہ ہم مشغول ہیں یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عالم کو توفیق دے کہ یہ خزانہ آ جائے ہم نے سب سے پہلے سن انیس سو نبے میں یہ جب افغانستان کی مقدس سرزمین پہ بیٹھ کے اس کی تصویر پڑھائی تھی اور اس میں کئی بڑے پڑے چاہیے علماء بھی شریف تھے جو آج بات جگہ شیخ الحدیث نے بات جگہ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آج الحمدللہ ارحم کو سمجھ میں حادث میں سمجھ نہیں آگی کرم سے پھر اس کے بعد یہ دو دفعہ بعد بھی پڑھانی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی میں چوتھی بار اس کی بلکہ پانچویں بار ایک بار میں نے کوٹ بلواس جیل میں بھی پڑھائی ہے اور اس کے پڑھاتے ہی دشمنوں نے اٹھا لیا اور خوب تشدد کیا اور ایک مہینہ تک اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے زخمی حالت میں الحمد اس کی تفصیل پڑھانے کے جرم میں وہ کہتے کہ تو وہاں دیہات کا بھاشن دیتا بھاشن کہتے ہیں دعوت دینے کو لیکن وہ تر مکمل کر لی تھی اللہ کے لے بس گئے اور پھر اپنی مرضی سے جو اچھا کام کرے گا تو باقی فیس کو ملتی ہے اس کے بعد دیا ہمیں لفافے فیس سے تو آج پانچویں بار یہ تشریح شروع ہو رہی ہے اللہ کرے کہ اس سبق میں ایسے ساتھی پیدا ہو جائے جو اگلے سال خود پڑھائے میری خواہش ہے اور کئی ساتھیاں آئے ہوئے ہیں ہمارے منتظم حضرات آئے ہوئے علماء ہیں ان سے بھی میں نے کہا صبح کے علماء کو بھی کہتا ہوں کہ آج آپ اتنی سے پڑھیں کہ اس کو خود پڑھائیں گے ان اور اگلے سال تک مثلاً آج یہ جو تاریخ کر رہی ہے محرم کی اگلے محرم تک پانچ چھ سات جگہوں پر یا اس سے زیادہ پر سورہ ان کے دورے ہو رہے ہوں یہ تجدیدی کام ہوگا کہ امت مسلمہ کفر کی حالت میں نہیں مرے گی بے بسی کی حالت میں نہیں مرے گی اس لیے کہ سورہ ان امت مسلمہ کو زندہ کر سکے ہمارے تکلیفیں اور اس کا ارادہ کریں کہ آپ پڑھائیں گے ان شاء اللہ اس کو تقریر تو لینا چاہے لے جائے کیسے بھی ملتی ہیں اس کی لوگوں نے سعودی عبادت سے مجھے فون کیا کہ ہمارے پاس تفریح کی کیسے الحمد الحمدللہ اور باہر ملکوں میں گئی ہیں انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں اب سارے راج نہ لکھوائے لگا دیں گے انٹرنیٹ پہ جا کے سائٹ بند کر دیں گے انٹرنیٹ کی ایک اس پہ میری تقریریں کر رہی تھی تو آج کل بند کی ہوئی ہے وہ بٹن دباؤ کو لکھا ہوا تھا کہ مورانا کی تقریر نہیں سنی جا سکتی اور باہر کی تقریر کیا لکھے کول یعنی ٹھنڈی تقریر ہے وہ سن سکتے ہیں آپ ہاں یہ ایک تو یہ جی جی لیکن یہ صاف لکھا ہوا نہیں ہے مثلا جس نے لکھا ہے اس کو عربی سے واقفیت نہیں تھی لکھا ہے انہوں نے بڑی محنت سے لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے لیکن جو عربی الفاظ ہیں اس میں کتابت کی غلطی ہے تو جو لے پھر اسے ٹھیک کر دے بات رحیم سورت انفال سورہ انفال مدنی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس میں پچہتر آئےتیں ہیں اور دس رگو ہیں آیاتِ دیہات کی تعداد پچہتر کی ہے ان ساری آیات دیہات ہے اور سورت کا دوسرا نام سورت البدر ہے کیونکہ اس میں غزو بدر کا مفصل تذکرہ موجود ہے اہم مسئلے تو بہت سارے ہیں اس میں لیکن قوت کے ساتھ ان دو مسائل کو بیان کیا ہے اور الحمد یا استغفار پڑھوں گا کیا دونوں سے ہم معروم ہیں پہلا مسئلہ اس نے اقدامی دیہات کا بیان کیا اقدامی دیہات کا مسئلہ بیان کیا ہے اور آج دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمان اس میں نہیں ہیں ایک جگہ کی محرومی ہے اللہ تعالی معاف فرمائے دوسرا قنیمت کے مسائل بیان کیے ہیں اور مسلمان خود ٹیکس دے رہے ہیں آج کل ساری دنیا کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس صورت کو پھیلانا کتنا ضروری ہے لے کے اقدامی ریاست سے اسلام آگے بڑھے گا اور غنائم سے اسلام قوت پکڑے گا مسلمان قوت پکڑیں گے اس میں مجاہدین کے پچیس اوصاف بیان کیے گئے ہیں یعنی مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالی جن پچیس اوصاف پہ لانا چاہتا ہے یا جو پچیس اوصاف ان میں پیدا ہوتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں اور پندرہ قوانین جنگ بیان کیے گئے ہیں اس میں جنگ کے پندرہ اضول میں نے دس فوائد آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں ان پندرہ اضون دس میں مختلف طریقے سے شامل کریں گے ہم نے ان کو پندرہ اس لیے لکھا خود لکھا ہے پوری قرآن کو تفتیش کر کے کسی کتاب میں سے اس کو نہیں نکالا بلکہ آیات پہ غور کر کے یہ پندرہ قوانین نے جنگ مختلف تفادی سے لیے ہیں تاکہ جنگ کرنے کا مکمل طریقہ اول تعافی آ جائے سن جس عمل کو بھی کرنا چاہیے وہ پورا آنا چاہیے نا انسان کو تو اب آپ وزو کریں گے تو صرف دو آزاد ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نماز پڑھیں گے تو خالی رکو تک سے تو کام نہیں سلام تک پورا آنا چاہیے نا ایک جہاد ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو پورا آتے ہی نہیں آپ سچ ہے آپ کو جی کی شرطیں یاد تھی چلے تھے اکثر لوگوں کو زندگی میں پہلی بار آپ نے حالانکہ شرط لازم چیز ہوتی ہے آپ کو یاد ہے سب کو الحمدللہ اور ہر آدمی آگے ملد یاد کرائے گا بھی صحیح ذات اس صورت میں جہاد کے سترہ فوائد ذکر کیے گئے ہیں سترہ فائدے آج کی ہم سورت کو کلاسا کرتے جائیں جی کے جو پندرہ فوائد پہلے ان کو ڈھونڈتے ہیں پوری صورت میں اس طرح صورت ہمارے سامنے آتی جائے گی جی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو حق رستا نصیب ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے ایک حق کام کے لیے علماء نے لکھا ہے ای قتال یہ حق سے مراد قتال ہے معلوم ہوا قتال جی لڑنا یہ حق ہے اور جس کو جی نصیب ہوگا تو اسے حق نصیب ہو جائے گا ہم کہتے ہیں نا الحق کا حقم تو اس دعا کتابیں اور پھر آگے الحق کا الحق کا جگہ جگہ اس کو ذکر فرماتا ہے دوسرا فائدہ اسلام کو ایسا غلطہ نصیب ہوتا ہے جس غلبے کو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں آٹھ میں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے اور کفر کو ایسا مٹا دے کہ اگر سے کافر ناپسند کرتے رہے اب کافر کسی چیز کو ناپسند کریں گے نا جسے تسلیم کر لیں گے جب وہ مسلمانوں کے غلبے کو تسلیم کریں گے تو ان کے دل میں تکلیف پیدا ہوگی تو یہ ایک ایسا ثہور ہوتا ہے حق کا جو, جو کافروں کو بھی محسوس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے دشمنوں کو تکلیف میں ڈالنا گناہ ہے ضوابط قرآن میں صفت کیا بتائی لے عیز ابھی ملک کافر انہیں دیکھ کر غصے میں آتا تو آپ میں سے جو شخص ایسا ہے نا کہ اسے دیکھ کے کافروں کو غصہ نہیں آتا وہ دوبارہ کلمہ پڑ دوبارہ کلمہ پڑے مسلمان وہ ہو تو کافروں کو اچھا نہ لگے اگر ہم کافروں کو اسلام کے دشمنوں کو اچھے لگنے لگے ہر کافر مراد نہیں ہے اسلام کا دشمن کافر مراد اگر ہم کافروں کو اچھے لگنے لگے سمجھ لو کوئی پرزا غائب ہے ہمارے اندر سے اسلام کا اس لیے کہ صاحبہ تبتیز آگی القفا اور پھر مسلمانوں میں سے ایسے مسلمان جن کے نام سے بھی کافر ناراض ہوتے ہوں ڈرتے ہوں وہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا جھنڈا ہوتے ہیں اس جھنڈے کی مسلمانوں کو حفاظت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جھنڈوں کی حفاظت فرمائے جن چند ناموں سے آج ابر پہ غلبہ اور ان کا نام سنتے ہیں ہیں کے ہونے لگتے اور بٹیاں گر جاتی ہیں چہرے لال ہو جاتے ہیں اور منہ میں انگارے پھینکنے لگتے ہیں اور دل کے اندر پٹیاں جل جاتی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے کتنے فائدے ہو گئے تھے آپ تیسرا فائدہ انسانوں کی فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آئٹ آیت آیت ایت نمبر دس نمبر نو میں بھی ہے اور آئٹ نمبر ایت دس میں بھی ہے ربکم اس سستا گم پست من ملائی مرتفین کہ جب آدمی مدد مانگتا ہے اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے تو میدان جنگ میں مجاہد کی فرشتوں سے ملاقات ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا کیونکہ اوپر پھر جانا ہے جنت میں ان کے پاس اور یہ ملاقات ثابت ہے جب ایک ہی مجمع میں کھڑے ہوں گے ایک ہی دشمن سے لڑ رہے ہوں گے تو صحبت نصیب ہوگی نہیں ہوگی ملائک اللہ کی خصوصی صحبت نصیب ہوگی یہ جہاد کا فائدہ ہے یہ اور بھی کئی اعمال میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صحبت دیتا ہے ذکر میں دیتا ہے اور چیزوں میں دیتا ہے ہمیں سارے اعمال کی فضیلت تزلیم الحمدللہ نمبر 11 آیت نمبر 11 میں چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عادت چیزوں کے ذریعے سے مجاہدین کی نصرت فرماتا ہے جس سے ان کے ایمان کو قوت ملتی ہے جیسے اس آیت میں بتایا گیا کہ اونگ آ گئی اب لڑائی کے دوران نون گانا یہ ساری عادت ہے عادت کے خلاف ہے اچانک بادل نہ ہو اور ایک دم آ جائے اور بارش برت جائے تو ان چیزوں سے مسلمانوں کا اللہ کو ایمان بڑھتا ہے تو جہاد کی ایمان میں زیادتی کا ذریعہ بھی بنتا ہے نمبر پانچ اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے یہ آئٹ نمبر سترہ میں فلم تب طلوع صحابہ نے کیا تھا اللہ نے اللہ کہ ان کے کو کا عالم ہوتا ہے آپ کسی میاں بھی کیا جائے پٹی صاحب کے گھر جائے آپ اور آپ ان سے پوچھیں یہ سوفا سیٹ ہے یہ کُرتی آپ کی یا آپ کی بیگم کی ہے یہ کہیں گے ارے میاں ہم دونوں ایک ہی ہیں کیوں بٹھی صاحب کہیں گے نہیں کہیں گے آپ کہیں گے ہم دونوں کی تو جب ایک دوسرے کی چیزوں کی طرف نسبتیں ہونے لگے تو پیار کی نشانی ہوتی ہے خصوصی پیار کی نشانی نمبر چھ انسان کو زندگی نصیب ہوتی ہے آیت نمبر چوبیس اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے مفسرین کا اتفاق ہے اکثر مفسرین کا جس سے مراد جہاد ہے مسلمان کی دنیا میں زندگی بھی دہاد ہے اور مرنے کے بعد زندگی بھی دہاد ہے جو آدمی دنیا میں بغیر جہاد کے جی رہا ہے وہ مردہ ہے کاپڑوں کا ڈر چوہے کا ڈر بلی کا ڈر کتے کا ڈر فلاں کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف، ہر وقت مرنے کا پریشانی ہر وقت ادھر ادھر جس نے جہاد میں آ گیا وہ زندہ ہو گیا کسی سے ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ یا نہ وا نمبر سات جہاد کی برکت سے اللہ پاکیزہ ترین روزی دیتا ہے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ آتا فرماتا ہے چھبیس اور آیت نمبر چوہتر کا تم بن بات پاکیزہ روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم بینظری ٹھکانہ دیتا ہے چھبیس اور چوہتر اور آیت نمبر چوہتر میں فرمایا ہے لحم مغرت اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کی سب سے, سب سے پاک روزی غنیمت آپ رات کو عقیدہ معلوم ہے والجماعت دا. کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہر چیز میں ہے سرات اللہ نے جو چیز ان کے لیے منتخب فرمائی تو باقی چیزوں سے زیادہ افضل ہوگی جو قبیلہ ان کے لیے منتخب فرمایا وہ قبائل میں افضل جو علاقہ ان کے لیے منتخب فرمایا وہ علاقوں میں افضل جو جگہ ان کے لیے مقرر فرمائی وہ اور جگہوں سے افضل جو جگہ ان کی ہجرت کے لیے مقرر فرمائی وہ تمام مہاجر سے افضل <تصفح> ہے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مدینہ میں روزی کا بندوبست کس مال سے کیا تھا مال غنیمت سے کیا تھا اس سے اندازہ لگا ہے غنیمت کتنا مال ہے آٹھ نمبر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہ آپ کرتے ہیں یا تم صحیح یاد تم فل تمہ اور بھی کئی جگہوں پہ ہے آیت نمبر جہاد کا فائدہ نمبر نو اللہ تعالیٰ مجاہد کو قوت فیصلہ اور عقل عطا فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں مجاہد کم عقل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں یا جان <subscript to that> <clears throat> ان کے نور ہوتا ہے ان کے دماغوں میں ان کے دلوں میں جس نور کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں آپ من شرح اللہ اسلامی ربی جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے اور اسلام کے لیے جس کا سنا سلتا ہے وہ اسلام وہی شخص ہوتا ہے جو اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے ہمت کرتا ہے انتیس یہ بھی انتیس دونوں دو انتیس دس کافروں کو محاشی طور پہ شدید نقصان ہوتا ہے دیوالیا ہو جاتے ہیں کافر کیا ہو جاتے ہیں ہاں ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں دیوالیا ہو جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے ان کا مالی طور پہ جہاد کی برکت سے یہ آیت نمبر چھتیس یہ کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں بس یہ خرچ کرتے رہیں گے بعد میں پچھتاں گے اور مغلوب ہو جائیں گے مال بھی ختم جان بھی ختم فائدہ نمبر گیارہ حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں آئٹ نمبر تینتیس نئی امیز اللہ اور فقی امین بھی اللہ پاک کو الگ نا پاک کو الگ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ گھس ہیں جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں جب دیہات کا وقت آتا ہے تو وہ کافروں کی گود میں جا بیٹھتے ہیں اسلامی جماعت پاک صاف ہو جاتی ہے آیت نمبر پینتیس فائدہ نمبر بارہ کافروں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے آیت نمبر انتالیس فت نہ فترا کے مانے کافروں کی طاقت معلوم کے ذریعے سے کافروں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے اگر کوئی بہت طاقتور کافر ہو تو اس کی طاقت ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں میں گر جاؤ اس سے لڑو اللہ اس کی طاقت ختم کر دے گا کیونکہ اللہ سے تو بڑا نہیں ہے وہ نمبر تیرہ اس کا ایٹ نمبر انتالیس ہے فائدہ نمبر تیرہ جہاد کی وجہ سے مال غنیمت نصیب ہوتا ہے پہلے کہا تھا پاکیزہ روزی ملتی ہے وہ کئی طریقے پہ تھی اور یہاں الگ سے مال غنیمت ایک مستقل چیز ہے یہ آیت نمبر اکتالیس ہے وَالَمُ نمبر چودہ کافروں پہ حجت تام ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کس نے بتایا نہیں تھا سمجھایا نہیں تھا جہاد کے ذریعے سے ان کے آنکھوں میں حق آ جاتا ہے اور وہ بات کو بھی سمجھ جاتے ہیں جب وہ تھوڑے سے مسلمانوں کو لڑتا دیکھتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے واقعی اللہ کوئی چیز ہے جس کے لیے لوگ جانتے رہے اسلام کوئی دین ہے جس کے لیے لوگ جانتے رہے تو کافروں کی حجت کام ہو جاتی ہے وزن اگر ہم ان کے پاؤں میں گرے رہے ان کے سفارت خانوں کے بعد لائنیں لگا کے کھڑے رہے کہ ویزا دے دو روزی کمانی ہے ہر چیز میں وہ کہیں گے اگر تمہارا تین سچا ہوتا تو تم ہمارے پاؤں میں کیوں گر یہ صرف بہار ہے، آپ کو معلوم ہے گیارہ ستمبر سے لے کے آج تک صرف یورپ اور امریکہ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں <سلام> وہ کہتے اسلام واقعی کچھ چیز ہے یہ لوگ پاگلوں کو جانے دے رہے ہیں حکومت چھوڑ دی ملا صاحب نے اپنے کو بچانے کے لیے کہتے واقعی کچھ چیز ہے جس کے لیے قربانی دے رہے ہم کیوں نہ اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے نا اس کی محبت لوگوں میں بڑھ جاتی ہے میں ابھی کھلا کروں آپ میں سے میں کہوں گا یہ وہ شخص ہے اس کو بچانے کے لیے اب تک سو آدمی مر ہیں تو اس کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے تو جس کو کے لیے لوگ دے رہے ہو گھر دے رہے ہو علاقہ دے رہے ہو واقعی سچا اچھا حق اور الگ الگ ہو جاتے ہیں آئس نمبر سینتیس ہاں کافروں کی طاقت ختم ہو جائے گی ہاں کافروں کے اتمام حجت ہو جاتی ہے آئس نمبر بیالیس لیالی کا منحال کے منہ نمبر پندرہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے خاص خاص بشارتیں ملتی ہیں جہاد میں اور بڑا طویل قصہ ہے ایک کتاب ہے آیات الرحمان کی جیاد الافغان ڈاکٹر عبداللہ اللہ کی اور کچھ اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں حضرت مولانا نور محمد صاحب نے بھی لکھی ہے سیاز افغانستان ان میں ان بشارتوں کو پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے عام عام مجاہد بالکل بالکل عام مجاہد جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا بتا رہے <تصح> ان سے کرامات کا ظہر ہوا طرح طرح کی خوابوں میں ظاہر میں میں باطن گھر میں, میں شہید کا جنازہ لائے। نے کہا شہید ہے تو ہاتھ ہاتھ ملا ملاتے اور ایسے بے شمار چیزیں ہیں جو نظر آئی ہیں یہ جو پاگل تو نہیں ہے مجاہد ادھر سے زخمیوں کے آتے ہیں ادھر تشکل کرا لیتے ہیں ادھر سے جو کچھ دیکھے کھڑے ہوتے ہیں اسی کے پیچھے پاگڑے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہیں یہ یہ اوپر کے بھولے پالے نظر آنے والے بہت سارے راز ہوتے ہیں ان کے پاس بتاتے نہیں ہیں اس لیے مارتی ہے تنگ کرتی ہے دیتی ہے زلیل کرتی ہے رجوع کرتی ہے لگے رہتے لگے رہتے وہ تک پہنچنا چاہتے ہوتے ہیں جا کے بتاتے نہیں کسی کو آٹ نمبر تینتالیس تینتالیس یوری کا فِي مَنَامِكَ کلیلہ اللہ نے خواب دکھایا تھا اپنے نبی کو خواب سکھایا بہت لمبا معاملہ ہے ہم ہمارے پاس معلومات میں کافی سارے خواب ہیں سچے لوگوں کے لیکن اگر لوگ خوابوں پہ اعتبار شروع کرتے ہیں نا پھر اصل دین پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے نہ میں بیان کرتا ہوں نہ آپ بیان کیا کریں میں نے نہیں دیکھے اور لوگوں نے دیکھے گے سولوا فائدہ ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جہاد کے ذریعے آیت نمبر پینتالیس لال سترہ جہاد کے ذریعے سے کافروں پہ مسلمانوں کا روگ قائم رہتا ہے اور دنیا میں حکومت کسی ملک کی نہیں ہوتی روب کی ہوتی دنیا میں حکومت کسی ملک کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے روب کی ہوتی ایک دفعہ سانپ اور مینڈک آپس میں مناظرہ ہو گیا تو مینڈک نے کہا کہ تیرے اندر کوئی جان نہیں ہے سانپ میں بس تیرا نام چل گیا ہے دنیا میں روب ہے تیرا بس اصل تو میری طاقت ہے تو ساپ نے کہا تیری طاقت ہے چھوٹے بچے تجھے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور میرے سامنے تو بڑے بڑے حضرات بھی آتے ہیں تو بعد میں کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں بھی کو تو دونوں نے نے کہا کہا کہ میں کاٹوں گا اور چھپ جاؤں گا اور تو سامنے آ جانا اور پھر میڈک نے کہا میں کاٹوں گا اور چھپ جاؤں گا تو سامنے آ جانا تو ایسا ہوا ایک آدمی کو سانپ نے کاٹا اس کو درد ہوا اس نے ہاتھ کھولی تو میڈک سامنے کاٹنا شروع ہو گیا مزے سے نہیں اور دوسرے آدمی کو میں آپ یتیم جانو اس پرانے پاک سے ہاتھ رکھ یاد کرتا ہوں دنیا میں کسی طاقت کی حکومت نہیں ہوتی روک کی حکومت ہوتی روک ہاں آٹھ نمبر ساٹھ تو جب مسلمانوں کا روپ ہوگا تو دنیا انہیں کی مانے کی جب جب ہوگا وہ تو ان کی مانے گی اب روس سے بھی کسی کو ڈر لگتا ہے اور آج سے سولہ سال پہلے تیس سال پہلے بزرگوں سے پوچھو روس نام سن کے بھی لوگ گھبرا جاتے تھے لیکن ایسا جلیل ہوا ایسا جلیل ہوا اب کسی کتے کے نام بھی روس لگتا لوگ اس کو روٹی نہیں ڈالتے اب ایک اور پڑا نام اور کچھ دن بعد دیکھ لیں ان شاء اللہ دیکھ لینا روپ کے توڑنے کے لیے یہ خون یہ روپ آگ کی طرح ہے اور یہ آگ صرف خون سے بچلی ہے اور خون ڈر رہا ہے کوئی نہیں ابھی آپ میرے آپ سے بیٹھے ہوئے باتیں ہیں بس کہ یہ ان کے پاس اور یہ ان کے پاس ادھر ان کے پاس ادھر ان کے پاس وہ بسکٹ کھا کے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں بسکٹ کھا کے سوفے سے نیچے پڑے ہیں نردیں اٹھا رہے ہیں آگے ہم کہتے ہیں جی ہائے گئے کھا گئے اللہ تبارک مجید میں مسلمان کے دل سے کافروں کا روپ نکالتا ہے یہ فیرون کو فروغ ذکر کیا یہ فیرون اس پران میں ذکر کیا جاتا ہے یہ کا روک نکالنے کے لیے کیونکہ ہر زمانے میں ایک فروغ ہوتا ہے تو صرف ہاں کے ذریعے سے مسلمان کا روپ رہے گا دنیا میں روب رہے گا قوت رہے گی بس اس کی جس کا روب ہے اسی کی حکومت آپ نے کسی حکومت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ بھی ہو اس کے ساتھ بھی ہو اس کے ساتھ بھی ہو ہر آدمی تنہا ہے بس ایک جبابوں سے ایک بات ہوتی ہے کہ فلاح میرے اوپر ہے تو آدمی مانتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی ترتیب قائم کریں پھر دیکھیں کہ اس امت محمدیہ یاد اللہ تعالیٰ نے کیا جان پکڑی ساتونا ہدایت کی تفتیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ جہاد کا گھوڑا گھر میں کھڑا کر تو تو یہ شیطان شہن تک گھر میں نہیں آتا اب یہ روگ نہیں اور کیا ہے وہ گھوڑا کیا کرے گا جنوں کو کھا جائے گا وہ بتانا طرف خاص کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے لیکن جنات آتے نہیں ہے ادھر سے گھوم جاتے ہیں باہر چکر کاٹ ادھر سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن چڑھ گیا جن چڑھ گیا اپنے گھر میں جہاد کے لیے گھوڑا پارو کیسے جم پاستے ہیں یہ شریف میں آیا ہوا فرماتے ہیں جہاد جی آج کے لیے اگر موٹر سائیکل پالے تو اس میں یہ فضیلت ہوگی کہ نہیں ہوگا یا پانچویں دن جب آپ لوگوں کے نمبر آئے گا بولنے کا آپ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ یہ کتنے فائدے ہو گے بھائیوں اب لکھیں مجاہدین کے صاحب جی ہاں بیس ہے کے لیے سترہ نہیں ہے بیس ہے دوسرے صفحے پہ لکھے ہوئے نمبر اٹھارہ مسلمانوں میں اتحاد اور جوڑ پیدا ہوتا ہے آئٹ نمبر پینسٹھ بَيْنَ فلو نمبر انیس اللہ تبارک و تعالی قوت کو بڑھا دیتے ہیں آیت نمبر پینسٹ شخصی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور روحانی قوت بھی بڑھ جاتی ہے یہ جو گانا تم میں سے دس ان کے شو پر غالب پائیں گے تو دو ایک پہ کیا ہے بات صاحب ایسے تھے کہ گھر میں سوکھی روٹی نہیں توڑ سکتے تھے اور وہاں جا کے کپڑوں کے پورے پورے گھوڑوں کو پکڑ کے پھینک دیتے تھے مانوی روحانی قوت نمبر بیس ایمان کامل ہو جاتا ہے آیت نمبر چوہتر اللہ کہتے ہیں ہم المؤمنون حقا یہی ہے مومن پکا ہم المؤمنون حقا کا ترجمہ کیا ہے یہی ہے مومن پکا لوگوں کو مجاہروں کے ایمان کو شک ہوتا ہے اس لیے اللہ کو بار بار کہنا پڑتا ہے ہم المؤمنون حقا آیت نمبر چوہتر اب جلدی جلدی دیکھتے جائیں آپ اس میں جو مجاہدین کے اوساف فکر کیے ہیں پچیس ہیں نمبر ایک تقوی آئٹ نمبر ایک نمبر دو اللہ حداد البین ان کی زبانیں ٹھیک ہونی چاہیے آئٹ نمبر ایک اصلاح اصطن تعین آپس کے معاملات ان کے ٹھیک ہونے چاہیے نمبر تین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یہ بھی آیت نمبر ایک نمبر چار اللہ سے ڈرے اللہ کے خوف ان کے دل میں ہونا چاہیے آیت نمبر دو نمبر پانچ پرانے مزید سے تعلق ہونا چاہیے مجاہد کا آیت نمبر دو نمبر چھ اللہ ہی پر تبکل ہو افاق پہ نظر نہ ہو آیت, آیت نمبر دو, آیت دو نمبر سات نماز قائم کریں مجاہدین بے نماز مجاہد نہیں ہو سکتا آیت نمبر تین نمبر آٹھ انفاق بھی کی اللہ خود خرچ کیا کریں اپنا پیسہ خرچ کیا کریں اپنے مال میں سے جہاد سے لگایا کریں جان دینے والے آیت نمبر تین نمبر نو اللہ سے استغاثہ کیا کریں کسی کافر سے مدد نہ مانگے صرف اللہ سے استغاثہ کیا کریں آیت, آیت نمبر نو نمبر دس ثابت قدمی سے لڑا کریں آیت نمبر گیارہ نمبر چار دعوت اتحاد پر فورم کہا کہ جب امیر بلائے فورن رپے آیت نمبر پانچ نمبر بارہ اٹاس امیر تمام شری امور میں آیت نمبر بیس نمبر تیرہ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں پر خصوات پہ اور اپنے تمام حالات میں شکر کریں آئٹ نمبر چھبیس نمبر چودہ نہیں انل منکر کرے گنا روکے آئٹ نمبر ستاسی آئٹ نمبر ستائیس نمبر پندرہ اپنی ماں اور اپنی اولاد کو قربان کریں قربانی کے لیے پیش کریں اور کہیں وہ اور اولاد کسی معاملے میں رکاوٹ آ رہے اور کو چھوڑ دیں آئٹ نمبر اٹھاسی حضرت ابو الوبابا کا واقعہ اس میں آئٹ نمبر اٹھائیس ہاں اٹھائیس اٹھائیس تھی آپ پندرواں سولہ نمبر کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون اپنے دماغوں پر سوار رکھے کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون جزادی پاگل ہو جاتا ہے نا تو ایسے ہی ہر مسلمان کے دل میں ہو کہ میں جب تک زندہ ہوں کافروں فرو کو طاقتور نہیں ہونے دوں گا اس لیے یہ طاقتور ہو گئے یہ میرے اللہ کو گالی دیں گے مسلمانوں کو دین سے ہٹائیں گے ماؤ بہنوں کی بے نئی روڈ چٹالخانہ چوک پشاور صدر فون نمبر دو سات Saat. Saat. Teen. Aat. Saat.